وقال النبي ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا اللهم محمد نبي وهو ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان حصبت ان تدخل الجنه ولما ياتكم مثل الذين قالوا من قبلكم ما صدكم الباس واترا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب وقال تعالى لفلانين أحسب الناس أن يسرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال تعالى ولنبلغنكم بشيء من الخوف والجوع ونحص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصادرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فأولئك هم المحسدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصباه في اليم فلينظر بما يرجع وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن روح الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث بار ألا وإن الكتاب والسلطان سيخترقان فلا تفارق الكتاب ألا وإنه سيولى عليكم أمرا إن أطعتموهم أبلوكم وإن خالفتموهم قتلوكم قالوا ماذا نفعل يا رسول الله قال كونو كال حملوا على الأخشاب ونشر بالمناشير فوالذي نفس محمد بيده لميثة في طاعة الله خير من حياة في معصية الخالق وجاء, وجاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني أحبك قال فانظر ما تقول قال يا رسول الله إني أحبك قال فانظر ما تقول قال يا رسول الله والله إني لأحبك قال إن كنت صادقا فأعد للفقر تجفافا للفقر أسره إلى من يحبني من الصيل إلى منتهاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا أقل له أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم آئے اور جل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محنت کا میدان دے کر بھیجا جسے سارے عالم کے لیے اور کامت تک کے لیے قائم کیا گیا آپ کو عرصہ نبوت سب سے مختصر دیا گیا لیکن آپ کی محنت کا میدان میرے بھائیو قیامت تک کو بنا دیا گیا آپ نے محنت کر کے ایک امت کو تیار فرمایا جو آپ کے بعد آپ کے کام کو لے کر چل سکے اور آپ والی صفات میں ڈھل کر سارے عالم کو ہدایت کی دعوت دے سکے اور ایمان کی طرف بلا سکے میرے بھائیو اور دوستو پہلے نبی آتے چلے جاتے بعد میں دوسرے آتے ارسلنا رسلنا سترہ ایک کے بعد دوسرا آیا ول قوم انحاد ہر قوم قبیلے میں نبی آیا ابن امت اللہ خلافی ہا نذیر ہر امت میں نبی آیا جب آپ آئے تو آپ بڑے عجیب انداز سے آئے فرقان آپ کو میرے بھائیو اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور سارے عالمین کی ہدایت کے لیے بھیجا میرے بھائیو اس کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ آپ قیامت تک زندہ رہتے تاکہ ہر ہر امت اور ہر ہر قوم کو آپ یہ کلمے کا پیغام پہنچاتے لیکن اللہ کی حکمت بالغہ آپ کو صرف تیئیس برس میں واپس بلا لیا اور آپ کو تو اپنے پاس بلا لیا اب آئندہ انسانوں کے لیے کیا نظام ہے کہ وہ مسلمان بنے اور ان میں ہدایت آئے اور وہ کلمے کو لے کر چلیں اور ان میں نبی والی زندگی آئے اس کا کیا انتظام تھا نبی اب کوئی آئے گا نہیں رسول اب کوئی آئے گا نہیں کتاب اب مکمل ہوئی الوم اکمل لکم دینکم نعمتی رقم السلام دینا میں نے اسلام کو مکمل کیا اور میں نے دین کو مکمل کیا میرے بھائی دین کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا اور نبوت کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا مَثَلِي و مسلبیا مِنْ البنا كَمَثَلِ رَجُلٍ اجمل ہو فَأَجْمَلَهُ احسن میری اور نبیوں کی جو میرے سے پہلے ساتھی مثال ایسے ہے بنانے والے نے گھر بڑا خوبصورت بنایا بڑا حسین جمیل بنا کر اللہ مہدیہ لبن فی زاویہ ایک کونے میں جگہ چھوڑ دی لوگ کہتے ہیں یہی یہ کونا کیوں خالی ہے اور تم سارے کے سارے سن لو اس نبوت کا جو محل تھا اس کا جو اس جو اس کا جو آخری پتھر تھا وہ میں تھا مجھے لگایا گیا انا آخر الانبیاء لا نبی آبادی وانتم تم آخر الم لا امت اباد میں آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں تم آخری امت تمہارے بعد کوئی امت نہیں میرے بھائیوں چونکہ کوئی اور نبی آنا نہیں تھا اس لیے اللہ جل جلالہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا کہ اب میں نبی نہیں بھیجوں گا تم ایک امت تیار کرو جو تمہارے جیسی قربانی گئے جو تمہاری طرح پیٹ پر پتھر باندھے جو تمہاری طرح بیوی بچوں کی خاندان کی قربانی دے اور وہ تمہاری طرح دنیا کو ٹھوکر مارے اور دنیا کو قدموں میں ڈالے میرے عمر کو سر پر رکھے اور تیرے والی سفاط کو اپنے اندر پیدا کرے اور پھر تیرے کلمے کو لے کر در بدر پھرے گلی گلی نگر نگر پھرے جب یہ امت تیرے کلمے کو لے کر پھرے گی تو جو میری مدد اے میرے نبی تیرے ساتھ ہے میں وہی مدد اس امت کے ساتھ بھی کر دوں گا اور جیسے میری نظر رحمت تیرے اوپر ہے میں ان پر بھی ویسی ہی نظر رحمت کروں گا جب تک یہ تیرے کام کو اور تیرے دین کو اور تیری صفات کو لے کر چلتے رہیں گے میرے بھائیوں اور دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی ہی سے میرے بھائیوں نے مال اکٹھا کیا بلکہ جو مال تھا وہ بھی لگوا دیا اور امت کو تیار کرنا شروع کیا کہ مجھے ایک امت تیار کرنی ہے جسے مرتے دم تک اور قیامت تک میرے کلمے کو دنیا میں بلند کرنا ہے اور یہ امت اخیت لناس ہے یہ لوگوں کو لوگ لوگوں کو لوگوں کے نفع کے لیے گھروں سے نکالی گئی ہے چنانچہ آپ نے اپنی ذات کی قربانی کے ساتھ ساتھ جو آتا گیا قربانی پہ اس کو ڈالتے چلے گئے تمہیں دنیا میں کام کرنا ہے گھروں کو بیوی بچوں کو چھوڑ کر لہذا بیوی بچوں کی محبت کو نکال کر میری اور اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرو تاکہ تم اس کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ کر در کی ٹھوکریں کھا سکو چنانچہ صحابہ نے بھی طے کر لیا میرے بھائیو کہ ہم سب کچھ قربان کریں گے لیکن نبی کے کلمے کو دنیا میں لے کر پھریں گے دنیا ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتی شیطان نے اپنے لشکر بھیجے جاؤ صحابہ کو گمراہ کرو وہ سارے بھاگ دوڑ کے شام کو تھکے ہارے واپس آئے کہنے لگے اے ہمارے آقا تم نے ہمیں کس کے پاس بھیجا وہ تو ایسے انسان ہیں کہ ہمارا کوئی داؤ ان پر چلتا نہیں ہمار ہم نے دنیا کو مزین کیا وہ اس کے دھوکے میں نہ آئے ہم نے عورتوں کو مزین کیا وہ اس کے دھوکے میں نہ آئے ہم نے اولاد کو مزین کیا وہ اولاد کے دھوکے میں نہ آئے ہم نے ملکوں کو خوبصورت کر کے آگے کیا وہ اس کے دھوکے میں نہ آئے ان پر ہمارا بس نہیں چلتا وہ اس شیطان کہنے لگا ارے یہ آخری رسول کے صحبت یافتہ ہیں یہ تمہارے داؤں میں نہیں آنے والے تمہارے بھائی آئندہ آنے والے ہیں گھبراؤ نہیں لیکن میرے بھائیو اور دوستو جب بھی ہم حضور والی صفات کو اپنے اندر لے لیں گے تو اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جائے گی آپ نے مکی مک زندگی سے قربانی پر اٹھایا خدیجہ رضی اللہ نبوث کے ملتے ہی نبوس کے ملتے ہی میرے بھائیو آرام و راحت ختم ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی مات عمر وہ مشرقین ہماری بات کو لے کر کھڑے ہو جائیے اور کھلم کھلا اب ہماری طرف بلائیے یا ایمر عمر وربک فقبر بس یا بتحر کھڑے ہو جائیے میری طرف بلائیے آپ گھر میں تشریف لائے حضرت خدیجہ سے فرمایا یا خدیجہ اتوی الفراش فن لا راحت بعد یوم اے خدیجہ میرا بستر لپیٹ کے رکھ دے آج کے بعد میری راحت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اب کام ہے ساری انسانیت میں کلمے کو پھیلانا ہے میرے بھائیو صحابہ کو بھی قربانیوں پر ڈال رہے ہیں اور وہ مار کھا رہے ہیں اور وہ پٹ رہے ہیں اور وہ کلمے پر پکے ہو رہے ہیں ماں باپ کی جدائیاں برداشت ہو رہی ہیں منصب ہاتھ سے نکل رہے ہیں دکانیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں قتل ان کو کیا جا رہا ہے میرے بھائیو لیکن کلمہ وہ سیکھ رہے ہیں اور نبی کے کام کو دنیا میں پھیلانا سیکھ رہے ہیں آخر وہ بھی انسان تھے جب مار پڑتے پڑتے حد ہو گئی تو ایک دن آئے یا رسول اللہ الا تن سے الا تولنا کیا اب آپ دعا نہیں کر دیتے اور کیا اب آپ مدد کو اتروا نہیں لیتے ہم تو ہلاک ہو گئے مارے گئے آپ پیک لگائے بیٹھے تھے ایک دم سیدھے ہو گئے چہرہ سرخ ہو گیا کا ابھی سے گھبرا گئے یوتا من کان قبلکم کم یو تم سے پہلے امتوں کے ایمان والوں کو لایا جاتا تھا اور اس کے لیے گڑا کھود کے کھڑا کیا جاتا تھا فیوٹ المنشار والا مفرت راتی ہی اور اس کے سر پر آرے کو رکھا جاتا تھا اور اسے کہا جاتا تھا یا ایمان کو بچا یا جان کو بچا وہ یشق شک پوشک قطعین وہ دو ٹکڑے تو ہو جاتا تھا ایمان کو نہیں چھوڑتا تھا اور بے امشاد الحدید معدون الحم ہی وام ہی ان کے زندہ کو کھڑا کر کے ان کے اندر میں لوہے کی کنگیاں ڈال کے ان کی بوٹی بوٹی کو نوچ لیا جاتا تھا وہ یہ تو برداشت کر لیتا تھا لیکن اللہ کے امر کو نہیں چھوڑتا تھا تم ابھی سے گھبرا گئے تمہیں سارے عالم میں کلمے کو پھیلانا ہے سارے عالم کو اس پر اٹھانا ہے چلتے رہو چلتے رہو ایک وقت آئے گا کہ کسرا تمہارے قدموں میں آئے گا اور قصر تمہارے قدموں میں آئے گا اور ساری کائنات کے خزانے ٹوٹ کر تمہارے قدموں میں آئیں گے تم کام کرنے والے بن جاؤ میرے بھائی لوگ یہ سمجھتے ہیں دکان سے تو ہمارے دنیا کے کام چلیں گے اور دین سے ہماری آخرت بنے گی میرے بھائیوں نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا سفیان جی تم بخری دنیا و کرامت الآخرہ اے ابو سفیان میں تمہاری حکومتیں لینے نہیں آیا تمہارے مال لینے نہیں آیا میری مانو گے تو تم دنیا میں بھی بھلائیاں پاؤ گے میری مانو گے تو آخرت بھی عزت تم پاؤ گے میرے ہی راستے میں دنیا اور آخرت بنیں گی یہ نہیں ہے کہ دنیا کے لیے کچھ اور کرو دین کے لیے کچھ اور کرو میرے راستے پر چل پڑو دنیا اور آخرت بنتی چلی جائے گی میرے بھائی اور صحابہ کو بھوک پر آمادہ کیا مرنے پر آمادہ کیا اور سب کے سب اس پر ہیں کہ ہم مر جائیں گے گھر کو چھوڑیں گے ملک چھوڑیں گے سب چھوڑیں گے لیکن ہم نبی کی بات کو نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ اللہ پاک نے آزمائش کو اتارا اور پہلی آزمائش اب بڑی آئی ہجرت کرو گھروں کو چھوڑو میرے بھائیوں یہ امت کلمے کو پھیلانے والی ہے اگر یہ گھروں کو چھوڑنا نہ سیکھے گی تو یہ دنیا میں دین کیسے چمکائے گی پھر تو یہ یہی کہیں گے نماز پڑھو روزہ رکھو یہی اسلام ہے تو میرے بھائیوں دنیا میں اسلام یوں نہ پھیلتا اگر صحابہ یہ سوچ لیتے لہذا ہجرت کی ہجرت کروائی کہ نکلو گھروں کو چھوڑو تمہیں پتا چلے کہ تم, اس تم ہجرت کرنے والے ہو اور تم ساری کائنات میں کلمے کو پھیلانے والے ہو اور تمہارے لیے ایک صحابی آیا یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے فرمایا سلم کلبک اللہ ودک دل کو اللہ کے حوالے کر دے دل میں غیر کو نکال کر اللہ کو ڈال دے اپنی زبان ہاتھ سے مسلمان کی حفاظت کر وہ کہتا ہے عی ال اسلام افضل سب سے بہترین اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا ال ایمان وہ کہتا ہے وم ایمان, ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا انطومین بلائے ہی و بلبا کے بادل موت ایمان یہ ہے کہ اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر آخرت پر ایمان لاؤ وہ کہتا عی ایمان افضل سب سے بہتر ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا الہجرہ سب سے بہتر ایمان اللہ کے راستے کی ہجرت ہے تو گھر میں بیٹھے ایمان کیسے آئے گا اور دکانوں پہ بیٹھ کر ایمان کیسے چمکے گا جب تک یہ گھروں کو چھوڑ کر گھروں کی محبت کو نہیں نکالے گا اب صحابہ گھروں سے نکل نکل کر اور اپنی جان مال کی قربانی دے کر جا رہے ہیں مال کو چھوڑ کے بیوی بچوں کو چھوڑ کے عبداللہ عبداللہ بیوی کو لے کر ام سلمہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعد میں جن سے شادی ہوئی بیٹا گود میں سامن بیوی بیٹا مکے سے ہجرت کر رہے ہیں پتہ چلا او ہو ہجرت ہو رہی ہے آ گئے لڑکی والے ہم تم نہیں لے جاؤ لڑکے والے آ گئے لڑکی والے آ گئے نے کہا تم ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے لڑکے والے آ گئے نے کہا ہمارا پوتا تمہاری بیٹی کے گھر میں نہیں رہ سکتا بیٹے کو لے گئے سسرال والے اور لڑکی کو لے گئے ماں باپ اور اکیلا عبداللہ چادر کندھے پہ ڈال کے بچے کو بھی روتا ہوا دیکھتا ہے اور بیوی بی کے آنسو بھی دیکھتا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں بیوی بی بچوں کی جدائی تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن میں اللہ کے امر کو قربان نہیں کر سکتا اور اکیلا ہجرت کو جاتا ہے ان میں سلم فرماتی ہیں دن دو دن مہینہ نہیں ایک سال مسلسل میں ٹیلے پہ بیٹھ کے سارا دن روتی رہتی تھی خامد بھی جدا بچہ بھی جدا نہ خامد کی شکل دیکھی نہ بچے کی شکل دیکھی یہاں تک کہ کافروں کو ترس آیا ارے غالم اس عورت کا کیا قصور ہے کہ اس کو بچے سے بھی جدا کر دیا خامد سے بھی جدا کر دیا میرے بھائیو اس حال میں آپ مدینہ پہنچے مدینے والے اچھے بھلے کھاتے پیتے تھے ان کو تو مہاجرین کو تو گھروں سے نکالا اور ان کے مال چھڑوائے ابو بکر کی دکانیں قربان ہوئی عثمان غنی کی چودراہٹ قربان ہوئی عمر فاروق کی سرداری قربان ہوئی حمزہ حمزہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقار اور وجاہت قربان ہوا مکہ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور سارے کے سارے مدینے کی طرف کو دوڑ رہے ہیں اپنی کمائیوں کو چھوڑ کر اپنا سارا کچھ چھوڑ کر مکے کی طرف کو جا رہے ہیں مت مدینے کو جا رہے ہیں انصار کھاتے پیتے ان کو بھی قربانی پر کھڑا کر کے امت کے دو گروہ پیدا کیے ایک کو انصار بنایا ایک کو مہاجر بنایا نہ کوئی ذمہ نہ تاجر نہ دکاندار نہ حاکم نہ صدارت نہ وزارت دو امت کے طبقے پیدا کیے ایک کو انصار بنایا ایک کو مہاجرین بنایا کہ تم دونوں کے دونوں اللہ کے نام پر قربان ہونے والے ہو دنیا کو ٹھوکر مارو اور اللہ کے نام پر قربانی ہو تمہارے ذریعے سے دنیا میں دین وجود میں آئے گا اور تم جنت میں میرے ساتھ آسے مل لینا اور میرا پڑوس لے لینا دنیا سے منہ موڑ لو اور آخرت کی تیاری کرو اور دنیا میں دین پھیلانے کا عزم کرو صحابہ نے کہا ہم سب کچھ قربان کریں گے آپ کے حکم کو قربان نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں آزمائش لی میں دیکھتا ہوں کہ میرے حکم کو دیکھتا ہے میرے نبی پہ قربانی دیتا ہے یا اپنی دکان کو گھر کو دیکھتا ہے میرے بھائیو آج گھر گھر اور ہر دکان اور ہر تجارت کا نقشہ ہر حکومت وزارت کا نقشہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ دیکھ تو وزارت کو چاہتا ہے یا نبی کے طریقے کو چاہتا ہے تجارت کو چاہتا ہے یا اللہ کے امر کو چاہتا ہے ایمان والا کہتا ہے میں سب کچھ قربان کروں گا اللہ کا امر قربان نہیں کروں گا بدر کے میدان میں تین سو تیرہ ایک ہزار کافر اللہ تعالی نے کیوں نہیں بتلایا اے میرے نبی عالم و شہادہ جو اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا اس نے کیوں نہیں بتلایا اے میرے نبی آپ نے ابو جہل سے لڑنا ہے آپ تیاری کر کے جائیے یہ کیا چکر ہے صرف تین سو تیرہ لے جا رہے ہیں تیار ہو کے جاؤ تیار ہو کے نہیں نکالا تین سو تیرہ کو نکال دیا بدر کے میدان سے پہلے کھڑا کر کے بتلایا ابو جہل مقابلے میں آ رہا ہے حیران پریشان اب کیا کریں نہ لڑنے کی ہمت نہ حضور کے حکم سے بھاگنے کی ہمت اب پتہ چل رہا ہے ایک طرف بیوی بچے نظر آ رہے ہیں ایک طرف نبی نظر آ رہا ہے ایک طرف گھر نظر آ رہے ہیں ایک طرف اللہ کا امر نظر آ رہا ہے میرے بھائیوں انہوں نے یہ طے کیا تھا ہم نے دین کو پھیلانا ہے جان مال کو نہیں بچانا لہذا مقداد امن اصود کھڑے ہوئے یا رسول اللہ ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ یوں کہہ دے ان کا فقاتی لا نہ تیرا رب لڑ ہم تو یہاں بیٹھے نہیں آپ چلیے ہم آپ کے آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں آپ پر جانے قربان کریں گے آپ نے پھر پوچھا بتاؤ کیا رائے ہے پھر پوچھا بتاؤ کیا رائے ہے انتار کہنے لگے معلوم ہوتا ہے حضور ہماری رائے لینا چاہتے ہیں شاہجم نے ماج کھڑے ہوئے یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہماری کیا رائے ہے تو سن لیجیے سلحبال من شیطا جس سے چاہتے ہو جوڑ دو اقتا احبال من شیتا جس سے چاہتے ہو توڑ دو سالم من شیطا جس سے چاہتے ہو ملا دو حارم من شیطا جس سے چاہتے ہو لڑوا دو آمن نابکا ایمان لائے آپ پر تدنا کا تصدیق کی آپ کی آسمان کی خبروں کو یقین جانا اے اللہ کے رسول لو امرتنا ان قید البار تمتا لمی تخلف انا رجن واحد اگر آپ کہہ دیں سمندر میں چھلانگے لگاؤ تو اللہ کی قسم ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں بچے گا سب سمندر میں کودیں گے آپ فرمائیں آگ میں کود جاؤ تو آگ میں کود جائیں گے آپ فرمائے اخبادہ اگر آپ فرمائیں کہ تم یمن تک گھوڑے دوڑاتے چلے جاؤ تو ہم اپنے اونٹوں کو گھوڑوں کو یمن تک دوڑاتے چلے جائیں گے آپ پر مرنا ہمیں منظور ہے لیکن پیچھے بھاگنا منظور نہیں ہے آپ نے فرمایا بس اب اللہ کی مدد آ گئی میرے بھائیوں مسلمان صفات والا بن جائے سارے عالم میں دین پھیل سکتا ہے دین کا پھیلانا مشکل نہیں ہے ہمیں نبی والی صفات پر آنا پڑے گا جان کو بے قیمت بنا دیں مال کو بے قیمت بنا دیں ذات کو بے قیمت بنا دیں بیوی بچوں کو بے قیمت بنا کر اللہ رسول کی محبت کو دل میں ڈال کر اور یہ طے کر لے کی ہم نے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنا ہے جان چلی جائے منظور مال چلا جائے منظور اللہ تو راضی ہو جائے گا میرے بھائیو اب اللہ کی نقد مدد اتری تصو ری مدمف مرد فین جب تم نے مجھے پکارا میں نے تمہاری پکار کو سنا اور ہزار کافر تھے ہزار فرشتے تمہاری مدد لیے میں نے آسمان سے اتار دیے کیونکہ یہ قربانی دینے پر آ تھے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی اور اللہ پاک کی مدد آئی اور کافروں نے دیکھا جبریل کا گھوڑا آسمان سے اترتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے ہل ہن کی آواز آ رہی ہے اور اقبال احزوم آگے بڑھو اور اس کے کوڑے کی آواز آ رہی ہے اور ایک ہزار فرشتے اوپر نیچے اترتے چلے آئے اور شیطان کافروں کے ساتھ تھا ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے تھا کہنے لگا لا غالب لکم الومنسم آج تم پہ کوئی نہیں غالبا سکتا میں تمہارے ساتھ ہوں جب جبرائل اور فرشتوں کو اتر کے دیکھا بھاگا ہاتھ چھڑا کے ارے کہاں جاتے ہو تو میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے اور جا کے سمندر میں چھلانگ لگائی اور کلوی واضح نہیں یا اللہ تجھے اپنا وعدہ یاد ہے نا کہ تم نے مجھے قیامت تک مہلت دی ہے مجھے بچا ان کا بیڑا غرق ہو تو ہو میری جان بچا اسے اپنی کا خوف ہو گیا اللہ کی مدد اتری اور اللہ پاک نے توڑ کے دکھا دیا کہ میری مدد جو میرے نبی پر اور میرے حکم پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرے نبی کے حکم پر کھڑے ہو جاتے ہیں میں ان کی کیسے مدد کرتا ہوں اللہ پاک کے فرشتے اترے اور اللہ تبارک و تعالی نے دکھا دیا اوہ ایسا بڑا کفر تین آدمی مقابلے اتبا شیبا ولید باپ بیٹا اور چچا نکلو اے آف اے معاذ اے عبداللہ نکلو مقابلے کے لیے تینوں آئے اسبا کہنے کا کون ہو کہنے گے انصار کرنے اچھے لوگ لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ اے محمد ہماری برادری ہمارے مقابلے میں بھیجو ایسا طاقت اور کفرتا اس زمانے کا اما علی نکلو حمزہ نکلو ابو عوید نکلو تینوں نکل رہے ہیں دو, دو چاچے کے لڑکے اور ایک چاچا تینوں کو مقابلے میں بھیجا اسبہ کہنے لگا کون ہو حمزہ کون ہو علی کون ہو ابو ابید کہاں ہمارے جوڑ سے ہو ٹکر ہوئی آپ کے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے اللہ پاک کی مدد اتری اور تینوں کافر قتل ہوئے اور ابو ابید کی ٹانگ کٹی اور وہ زخمی ہو کر گرے اور جان کنی کا عالم تاری ہوا حضور صلی اللہ وسلم کے پاس حضرت حمزہ اٹھا کر لائے حضرت حضور کے قدموں میں گر کر فرمایا یا رسول اللہ پکڑے میں شہید ہوں السط شہید میں شہید ہونا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے فرمایا بے شک میں تیرے اوپر گواہ ہوں تو شہید ہے چنانچہ انہیں دفن کیا گیا ایک مرتبہ اس وادی سے گزر ہوا تو خوشبو اٹھی بڑی زبردست کہیں کہنے یا رسول اللہ یہ خوشبو کہاں سے ہے آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں ابو عبید کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی میرے بھائیوں انہوں نے طے کیا کہ ہم سب کچھ قربان کریں گے لیکن اللہ کے حکم کو قربان نہیں کریں گے دنیا کو تو توڑا اور اللہ کے امر کو سامنے رکھا آپ نے اپنے اندر کے غم کو ان کے اندر منتقل کیا دنیا کا غم نکالا منکانہ ہم ہوں طلب ال جہاں اللہ والے ہی شمل ہوں وجالہ گنا ہوا خود دنیا وہی راغما جو آخرت کو غم بناتا ہے اللہ اس کے سارے غم دور کر دیتا ہے اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے میرے بھائی و مسلمان کہتا ہے میں پریشان ہوں سکون نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اگر تم میرے دین کی طرف کو آ جا میں تیرے سارے غم دور کر دوں گا میں تیری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا تیرے فقر کو دور کر دوں گا گیا کو تیرے دل میں ڈالوں گا دنیا تیرے پاس نہ رگڑ کے آئے گی من کان ہم ہوں طلبت دنیا اور جو دنیا کو غم بنا لیتا ہے فرق اللہ علیہ شمل ہوں اللہ اس کی دنیا کو پریشان کر دیتا ہے اور جال الفکر بہن آئی نہیں ہو اور اس کے سامنے خوف کو فخر کو تاریخ کر دیتا ہے دنیا علامہ کتبل ہوں اور مقدر سے زیادہ دنیا اٹھا نہیں سکتا صحابہ نے دنیا کو ٹھوکرے ماری انصار کھاتے پیتے باغ اجڑ گئے مہاجرین کھاتے پیتے گھر اجڑ گئے انسار بھی بھوکے مہاجرین بھی بھوکے اور اللہ کا رسول بھی بھوکا لیکن ان کے دل ایمان کے نور سے روشن اور ان کے گھر کچے گھروں میں چراغ نہیں لیکن ہدایت کا نور ہر گھر میں روشن ہے مسجد نبوی میں نو سال تک چراغ نہیں جلا لیکن مسجد نبوی کا نور سارے عالم میں پھیل رہا ہے اللہ کا لادلہ حبیب دنیا سے جا رہا ہے افروہ سے ہیں آخر یوم من مین اول یوم من ال دنیا کا آخر دن اور آخرت کا پہلا دن ہے لیکن آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں ہے کہ جس کو جلا کر چراغ جلا کر روشنی کی جا سکے اور آپ کے گھر میں یہ حال ہے کہ آپ کی ضرا ایک یہودی کے گھر میں رہن رکھی ہوئی ہے آپ میں اتنا پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس کہ اس کو چند جو دے کر وہ ضرا اس سے چھڑوا لیں لیکن میرے بھائیو نبی کا گھر تو روشن نہیں ہے لیکن نبی کے گھر کے اندر کا ایمان سارے عالم کو روشن کر چکا ہے سادہ کے گھر تو کچے ہیں لیکن ان کا ایمان سارے عالم کو روشن کر چکا ہے انہوں نے اپنی دنیا کو بڑا نہ بنایا پکے مکانوں کے پیچھے نہ پڑے محلات کے پیچھے نہ پڑے کاروبار لمبے نہ کیے لیکن میرے بھائیو اللہ کے دین کو دنیا میں تھالانا کام بنایا حضور کے غم کو غم بنایا حضور کے درد کو درد بنایا حضور کے رونے کو رونا بنایا اور آب والے کل کو لے کر سارے عالم میں پھرنا شروع کیا اور یہ دیکھ لیا کہ ہمارا نبی کیا چاہتا ہے یوں چاہتا ہے کہ دنیا قربان کر حضرت علی داماد ہے فاطمہ بیٹی ہے حسن حسین لاڈلے ہیں اور یہ حال ہے حضرت فاطمہ کا تو بیمار ہیں گھر میں فاقہ بھی ہے تکلیف بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کے لیے آتے ہیں حضرت عمران امن حسین ساتھ ہیں فرمایا بیٹی میں اندر آ جاؤں میرے ساتھ عمران بھی ہے ار کیا یا رسول اللہ ماں اجد ماں استر بھی وجہ میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں اس کو چورے اپنے چہرے کو چھپا سکوں اور پردہ کر سکوں آپ نے کندھے سے چادر اتار کے اندر کی بیٹی پردہ کرو پردہ کیا اندر آئے بیٹی کیا بات ہے فاطمہ کے آنسو نکلے یا رسول اللہ بھوک بیماری پریشانیاں تکلیفیں انسان ہے کب تک صبر کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے فرمایا بیٹی مت رو تیرا باپ بھی تین دن سے بھوکا ہے اور یوں فرمایا اے بیٹی اگر میں چاہتا تو سونا چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلتے لیکن میں نے انکار کیا اور اے ساتھ میں خوش ہو جا اللہ تعالی نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. میرے بھائیو یہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے امت میں چلے, چلائے گئے کہ امت کو پتا چل جائے کہ ہم آئے کس کام کے لیے ہیں کاروبار کے لیے نہیں آئے ہمارے سامنے اللہ کے دین کو زندہ کرنا اور دین کو دنیا میں رواج دینا ہے میرے بھائیو شیطان تبلیغ والوں کو دھوکہ دیتا ہے تم کاروبار کرو گے لمبے لمبے تم پیسے کماؤ گے پھر تم باہر ملکوں میں سال سال کے لیے جاؤ گے اور باہر ملکوں میں سفر کرو گے میرے بھائیو جو کاروبار بڑھاتے ہیں وہ کاروباری بنتے ہیں جو تجارت بڑھاتے ہیں وہ تاجر بنتے ہیں میرے بھائی وہ دعوت والے نہیں بنتے دعوت والے دعوت پر پلتے ہیں دعوت والے زہد پر پلتے ہیں دعوت والے تقوے پر پڑھتے ہیں دعوت والے عدل انصاف پر پلتے ہیں دعوت والے نماز پر پلتے ہیں دین کو پھیلانے والے رب سے مانگ کر پلتے ہیں تجارتیں نہیں بڑھاتے تقوے کو بڑھاتے ہیں کاروبار نہیں بڑھاتے تو بڑھاتے ہیں میرے بھائیوں مال نہیں بڑھاتے نمازوں کو پونچا کرتے ہیں میرے بھائیوں کاروبار کے لمبے نقشے نہیں بناتے بلکہ حضور کی ایک ایک سنت کو اپنے اندر لے کر وہ اونچا اڑتے ہیں میرے بھائی دنیا کو سامنے رکھ کر نہیں چلتے وہ آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں یہ ذہن آپ نے صحابہ کا بنایا کہ تمہیں دین کو زندہ کرنا ہے کاروبار گھر کو نہیں دیکھنا یہ ہر ایک صحابی کے اندر میں اترا ایک صحابی آتی ہیں حضرت سلیمی یا رسول اللہ سوادی و دمامت من دخول الجنہ میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک دے گا آپ نے فرمایا کیوں کیا بات ہے اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے کون جنت سے روک سکتا ہے فرمایا پھر بات یہ ہے میں غریب آدمی ہوں میرا رنگ کالا ہے میں بدسورت ہوں لیکن میں بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں بنو سلیم ایک قبیلہ تھا اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا میرے کالے رنگ کی وجہ سے میری گربش کی وجہ سے آپ نے فرمایا خبر وقافی آج امر آئے ہیں یہ ایک مدینے کے چودھری تھے بڑے مالدار تھے بیٹین کی بڑی خوبصورت تھی فرمایا جاؤ انہوں نے کہا جی مجلس میں تو موجود نہیں آپ نے فرمایا جاؤ آمر سے کہو اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دے حضرت کے جا کے دروازے پر پہنچے سلام کیا وہاں کون سے بڑے بڑے گھر ہوتے تھے ایک کمرہ ہوتا تھا چھوٹا سا سہن ہوتا تھا یا ایک کمرہ چھوٹا ساتھ ہوتا تھا دروازے پر دستک دی وہ باہر نکلے بھئی کیا ہوا کہنا رسول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں تیرے پاس تیری بیٹی کی شادی کا اپنے لیے پیغام لایا ہوں انہیں یقین نہیں آیا بظاہر کان کی بات کرتا ہے وہ تو بےچارا پہلے غریب تھا غم کھایا ہوا وہ تو ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹا بیٹی بیٹی خوبصورت خوشن جمال میں مشہور اور میرے بھائیوں مال میں مشہور بیٹی کے کان میں بات کی اور की کی آواز پڑی بیٹی نے پیچھے سے آواز دی یا اب اجات انجات قبل انتہ رہی اے ابا جان یہ سوچ لو کیا کہہ رہے ہو تم نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہو ہلاک ہو جاؤ گے ہلاک میں تیار ہوں نبی کے حکم کے سامنے میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی میں نبی کے حکم کو دیکھ رہی ہوں جاؤ میں تیار ہوں اور کہہ لوں کی کہ میں شادی کروں گی واپے بھاگے بھاگے پیچھے گئے آپ مجلس میں تشریف فرما جب دیکھا امر آئے ہیں انت انتلگی ردت اللہ رسول اللہ ما رد تو نے ہی اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا بے ابھی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ قربانی یا رسول اللہ خطا ہوئی معاف فرمائیے حکم کیجئے کیا حکم ہے فرمایا اس سے شادی کرو فرمایا عرض کیا آپ نکاح پڑھو آپ نے نکاح پڑھا چار سو گرہ مہر مقرر ہوا آپ نے فرمایا جاؤ لڑکی کو لے کے آؤ کوئی بارات تو ہوتی نہیں تھی میرے بھائیوں ہائے کتنے لاکھوں کروڑوں روپے صرف اس پر آج مسلمان کے خرچ ہو رہے ہیں بڑے بڑے سفر کرنے والے جب شادی کا وقت آتا ہے کہتے ہیں کیا کریں برادری سے مجبور ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور شام کو حضرت ام ایمن کو بلایا کا ام ایمن جاؤ میری بیٹی کو علی کے گھر میں چھوڑ کے آ جاؤ فرمایا سعد یاؤ بیوی کو لے کے آؤ یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک دمڑی بھی نہیں ہے میں چار سو کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کے آؤں آپ ہمیں اچھا چلو گھبرانے کی بات نہیں جاؤ علی کے پاس اور عثمان کے پاس اور عبد الرحمان کے پاس ان سے کہو تمہیں دو دو سو جرم دے دے تیر چھ سو جرم ہو جائیں گے چار سو سے مہر ادا ہو جائے گا دو سو سے کوئی اور اپنا کام کر لینا نہ گھر نہ در کوئی کپڑا ہی لے لی لینا تو فرمانے لگے بہت اچھا حضرت علی کے پاس گئے حضرت عثمان حضرت عبد الرحمن کے پاس گئے انہوں نے خوش ہو کر دو دو سو سے زیادہ دیا کتنا زیادہ دیا بس اتنا لفظ آتا ہے وما زیادہ دو سو وما زیادہ دو سو اور اس سے کچھ زیادہ دو سو اور اس سے کچھ زیادہ اب کتنا زیادہ دیا یہ تو پتہ نہیں بہرحال چھ سو سے زیادہ ہو گیا ہزار ہو گیا نو سو ہو گیا اب سو بڑے خوش چون بھائی ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے والا ہو اس کے جذبات کو کچھ سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر یہ خود گزر رہی ہو کیا خیال ہے آپ کیا جذبہ ہوگا سعد کا اب بڑے خوش ٹائم لگے لڑکی لینے تو بعد میں جاؤں گا پہلے کچھ بازار سے اب سودا تو خرید لوں چار تو مہر میں گیا باقی کا کیا کروں ان کا کچھ چار پل خریدوں گا کوئی کپڑا خریدوں گا کھانے پینے کا سامان خریدوں گا تاکہ اپنا کچھ میرا کام چل سکے گھر کی شکل بن سکے جب گھر میں جب بازار میں داخل ہوئے اور بازار میں پیسہ پلے بازار میں قدم کان میں آواز پڑی یا خیل اللہ ارکبی ولا ثواب اللہ ابی النفیر یا خیل اللہ ارکبی ولا ثواب اللہ اے اللہ کے سواروں اللہ کے راستے کی پکار ہے نکلو میرے بھائیو ہو نہ وہاں بیان کیے جاتے تھے نہ وہاں پکڑ پکڑ کے تشکیلیں کی جاتی تھی اور نہ منتیں کی جاتی تھی میں دکان چھوڑ کے تین دن کے لیے رسول اور, اور رسول کے دین کو سیکھنے کے لیے چلا جا وہاں تو اللہ کے نبی نے یہ ذہن بنایا تھا جب میری آواز تمہارے کان میں پڑے تو تم باپ ہو یا ماں ہو تم بیٹا ہو یا بیٹی ہو تم جو بھی ہو جس حال میں ہو میری آواز پر لبیک کہہ دو جان چلی جائے گی تو تمہاری جان بچ جائے گی مال چلا جائے گا تو تمہارا مال بچ جائے گا مال خرچ کرو گے تو تمہارا مال بچ جائے گا یوکن آدم افرو امین کنز کا ہندی ولا حرق ولا سرکا اوفی کہکون علئے میرے بندے اپنا پیسہ مجھے دے دے اپنا خزانہ مجھے دے دے میرے خزانے میں نہ چوری ہوتی ہے نہ ڈاکہ پڑتا ہے میرے خزانے میں نہ آگ لگتی ہے نہرق ہوتا ہے جب تیری بیوی ساتھ چھوڑے گی تیرے بچے ساتھ چھوڑیں گے تیرے ناماب تج سے دور بھاگیں گے یوم یا صاحب یوم جس دن تو سب سے ٹوٹ جائے گا سب سے کٹ جائے گا اور سب کی آنکھیں پھر جائیں گی اس دن میں کہوں گا آ میرے بندے آ تیرا خزانہ میرے پاس ہے یہ لے لے آج تیرے کام آ رہا ہے صحابہ یہ سمجھ گئے تھے جو مال اللہ کے حکم پر اور رسول کے نام پر قربان ہو گیا وہ ہمارا ہو گیا اور وہ اور چلا لگ گیا وہ کرایا ہو گیا رضی اللہ عنہ کان میں پڑی آواز یا قید اللہ ارقی بس اتنی آواز پڑی ہے اور نہیں سنا فواقف موق کے کے قدم زمین پر جم گئے سارے جذبات سارے احساسات کو ایک بول نے ذہن سے نکال کر اللہ رسول کی محبت کو دل میں ڈال دیا کوئی ہے ایسے ایمان والا کہ جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے قربان کرے سما آسمان پہ یوں ایک بھرپور نگاہ ڈالی نگر نظر نو رتن آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا اللہ آسمان کے اللہ و الاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اللہ کو کہہ رہے ہیں اج علم حب اللہ رسول اب میرا یہ مال شادی میں نہیں لگے گا میرا یہ مال وہ لگے گا جہاں تو بھی راضی تیرا رسول بھی راضی اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے نہ شادی یاد رہی نہ رات کا مل یاد رہا نہ میرے بھائیوں سہاگ رات یاد رہی نہ بیوی بی کے پہلو میں رات کو لیٹنا یاد رہا یاد رہا تو اللہ رسول کا کام بول کان میں یاد رہا گھوڑا خریدا ڈھال تلوار خریدی اور سوار ہو کر چہرے کو ایسے چھپا لیا صرف آنکھیں نگی باقی چہرہ چھپا ہوا صحابہ جو تھے وہ لمبے چوڑے سر پہ کھودنی پہنتے تھے جیسے رومیوں کی عادت تھی وہ معمولی معمولی سامان ہوتا تھا صرف صحابہ کہنے لگے تو یہ خیال ہے کہ کہیں حضور نے دیکھ لیا تو واپس نہ کر مسلف سنگھ کون ہے بھائی حضرت علی فرمانے لگے ارے اللہ کے بندوں کوئی ہوگا پردیسی تمہارے ساتھ آگیا تمہارے دین کی مدد کے لیے چھوڑے اسے اب جو ہوئے ٹکر اور اس مقابلے میں اترے اور لڑتے لڑتے حضرت ساتھ کے گھوڑے کو جو تیر لگا اور گھوڑا الٹ کے گرا اور مرا حضرت ساتھ بھی ساتھ گرے سے جلدی سے اٹھے پشمرا ان جلدی جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے بازو اوپر چڑھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو کو دیکھا پبانا سواد و ہی اس کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے آپ نے دیکھا اواسعد انت ارے تو, تو مجھے سعد نظر آتا ہے کب ابھی یا رسول اللہ انا سادن میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اے اللہ کا رسول میں ساد ہوں آج ہمیں خوشخبری لے لے تو جنتی ہو گیا واسبہ سعیدہ واسبخا تو خوشبخت ہو گیا بس اس خوشخبری کا سننا تھا تو چھلانگ لگائی مجمع میں یہاں تک کہ آواز آئی اسی بسات او سیبا ساد جی یا رسول اللہ صاد شہید ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے گئے اور کے سعد کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور آنسو کی لڑیاں سعد کے خون کو پوچھ رہی ہیں حضور کے آنسو سعد کے چہرے پر گر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں ماں اتیاب ریحق ماں اتی اب ریحق و احب کا اہل و رسول ہی ماں و اللہ ہی ما ماںب عی حق حب کا اللّہ رسول ہی احساد تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے اور احساد تر اس کے رسول کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے رو رہے روتے روتے آپ ہنسے اور منہ پھیرا سم کال وارا دل ہاؤ بر ابا و رد الحدا و رب الکبا کی قسم ساد ہاؤز پہ اب پہنچ گیا رب کعبہ کی قسم ساد ہاؤز پہ پہنچ گیا ابو لباب بن منذر کہنے لگے یا رسول اللہ ملحو یہ حوض کیا ہے آپ نے فرمایا اور دن آتانی ہے ربی یہ حوض ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے ماؤ اشد برآدم من الگن اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید احلا من اصل شہد سے زیادہ میٹھا من شربہ شور لا لائب مدا ابدا جو ایک دفعہ اس سے پی لے گا کبھی دوبارہ پیاس نہ لگے گی حدیث میں آتا ہے اس حوض کے چار کنارے ایک کنارے پر ابو بکر دوسرے کنارے پر عمر فاروق تیسرے کنارے پر عثمان غمی چوتھے کنارے پر علی بن ابی طالب اور اللہ عنہم یہ چاروں صحابہ کناروں پر کھڑے ہیں امت آ رہی ہے یہ تلا رہے ہیں حضرت ابو لوبابا نے فرمایا او ہو وارد الز کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اس حوض کے ساتھ پہنچ گیا آپ پھر عرض کیا یار من کا فیلاسہ خصال میں نے تین باتیں آپ میں ملاحظہ کی ایک تو آپ روئے پھر آپ ہنسے پھر آپ نے منہ پھیر لیا یہ کیا چکر ہے حضور نے فرمایا اما بکائی فبقیت تو شوقن الا صادن میں جو رویا ہوں تو اس میرے اپنے صحابی کی قربانی پر اور اس کے شوق پر رویا ہوں اور اس کی جدائی پر رویا ہوں کس حال میں تھا کس طرف کو جا رہا تھا کن جذبوں میں جا رہا تھا اور کیسے یہ میرے امر پر قربان ہوا ہے میں اس بات پر رو رہا ہوں وہ اما فد منزلت من اللہ اور میں ہنسا اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کا درجہ دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا وہ اما اے اور جو میں نے منہ کو پھیر لیا جو میں نے منہ کو پھیر لیا فلیمار یا تبادر نہ ہوں کاشفات ان سونا تبادیات حیا ان میں نے منہ اس لیے پھیرا کی میں نے دیکھا کہ جنت کیوں ہو رہے اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور وہ اتنی تیز دوڑ کے آ رہی ہیں کہ ان کے ان کے جو ان کے جو, جو پنڈلیاں ہیں پنڈلیاں پنڈلی سمجھتے ہیں بھائی ان کی پنڈلوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں چھن چھن کرتی پاجیب مجھے نظر آ رہی تھی میں نے شرم سے منہ پھیرا اور فرمایا اگلے ہو اگلے ہو, ہو بلے ہو یا کہا اگلے ہو یا کہا بلے ہو ضرورت جاؤ ساد کی بیوی سے کہو کہ اللہ پاک نے سادھ کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیوی آتا فرما دی ہیں میرے بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت تیار کی تھی کہ جو اس بات پر مر رہی تھی کہ ہم نہ بیوی کے نہ بچوں کے نہ ماں کے نہ باپ کے نہ دکان کے نہ تجارت کے ہم تو صرف اللہ اس کے رسول کے ہیں اور اسی کے نام پر مرنے والے اور اسی کے نام پر مٹنے والے ہمارا کام تو اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے ہم میرے بھائی اور کاروباری نہیں ہیں جابر اور عبداللہ دونوں باپ بیٹا آپس میں لڑ رہے ہیں جابر کہتا ہے میں جا کے اللہ کے راستے میں مروں گا باپ کہتا ہے میں اللہ سے راستے میں مروں گا عبداللہ کی سات بیٹیاں ہیں اور بیوی کا انتقال ہے اور جادر پندرہ برس کا ہے بیٹے کو یہ خیال نہیں آتا میں چلا گیا تو برا باپ ہے سات بچیوں کا کیا بنے گا باپ کو یہ خیال نہیں آتا میں چلا گیا تو پندرہ برس کا بچہ ان سات بچیوں کو کیسے سنبھالے گا میرے بھائیوں قربان جائیں ان صحابہ پر جنہوں نے جان مال کی قربانی دے کر ہم تک کلمہ پہنچایا اگر وہ یہی اسلام سمجھتے جو ہم سمجھ رہے ہیں دکانیں چمکاؤ کاروبار بڑھاؤ اور بڑے بڑے مکانات بناؤ اور بڑے بڑے بلڈنگ بناؤ تو میرے بھائیوں ہم تک شاید اسلام کبھی نہ آتا عبداللہ نے کہا بیٹا تو میرا ایک ہی بیٹا ہے میرا ایک بیٹا ہے لیکن یہاں جنت کا مسئلہ ہے میں تجھے ترجیح نہیں دے سکتا بیٹے نے کہا ابا جان جب تم مجھے جنت پر ترجیح نہیں دے سکتے تو میں آپ کو جنت پر کیسے ترجیح دے سکتا ہوں میں بھی جاؤں گا کہا چلو بیٹا آؤ کوڑا ڈالتے ہیں جس کا نام نکلا وہ چلا جائے باپ بیٹا کوڑا ڈال رہے ہیں دکانوں کے جھگڑے ختم مال کے جھگڑے ختم کمائی کے جھگڑے ختم آپس میں حسد پیدا ہوتا ہے جب کمائی کی دوڑ لگتی ہے آپس میں بہت پیدا ہوتا ہے جب اقتدار کی دوڑ لگتی ہے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں جب میرے بھائیوں لوگ کرسی کے پیچھے اور تجارت کے پیچھے جب دوڑتے ہیں تو حسد اور بہت پیدا ہوتے ہیں اور جب میرے بھائیو اور دوستوں اللہ پاک کے دین کی دوڑ لگتی ہے تو ہر کالا گورا